بھلا تم کون کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے اسنی تمہیں جنلاوا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے